السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سرور منیر راؤ ہے اور رپورٹنگ سب ایڈیٹنگ کے عنوان سے پینتالیس لیکچرز میں میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر گفتگو کریں میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں میرا نام جیسا کہ میں نے پہلے بتایا سرور منیر راؤ ہے میں نے اپنی تعلیم پنجاب یونیورسٹی لاہور سے مکمل کی ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا پھر ایم اے جرنلزم جسے آج کل میس کمیکیشن یا میڈیا سائنسز کہتے ہیں اس میں پوسٹ گریجویشن کی اور پاکستان ٹیلیویژن میں میں نے بطور نیوز پروڈیوسر اور ریپورٹر سرویس کا آغاز کیا اور پھر میں نیوز ایڈیٹر بنا چیف ریپورٹر پاکستان ٹیلیویژن بنا کنٹرولر نیوز اور پھر میں نے انتظامی امور بھی سنبھالے اور جنرل مینیجر کے طور پر بھی ٹیلیویژن سینٹر پر کام کیا اور پھر پروموشن کے بعد میں ڈائریکٹر انٹرنیشنل ریلیشن اور ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر بھی رہا اور ڈائریکٹر ٹیلی ویژن اکیڈمی کے طور پر بھی خدمات انجام دی میں نے پیشہ ورانہ کورسز بھی کیے جس کے لیے مجھے سی این این اور بی بی سی کے ساتھ اٹیچمنٹ کے تحت کافی عرصے تک کام کرنے کا تجربہ حاصل ہوا اور میں نے ڈیولپڈ میڈیا کو بھی اسٹڈی کیا اسی لیے کہتے ہیں کہ ان جرنلزم ایوری ون کین اینٹر بٹ فیو فولس سروائو ایم ون آف دا لکیسٹ مین جو ایک تسلسل سے تین دھائی سے زیادہ ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ وابستہ رہا ہوں میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس ملازمت کے دوران دنیا کے بہت سے ممالک اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ستر سے زیادہ ممالک سے میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے رپورٹنگ کی سب ایڈیٹنگ اور نیوز رپورٹنگ کے اس مضمون میں ہم انشاءاللہ اللہ خبر کی تعریف خبر کیا ہوتی ہے خبر کیسے بنتی ہے خبر کے عناصر کیا ہیں اچھی خبر کیا ہے بری خبر کیا ہے اور خبر کہاں سے اوریجن ہوتی ہے اس کا ذریعہ کیا ہے اس کی جنریشن کیا ہے اور اس خبر کی پروسیسنگ نیوز روم میں کیسے ہوتی ہے اس کی پیشکش کیسے ہوتی ہے خبر حاصل کرنے کے لیے انٹرویو کی ٹیکنیک کیا ہے انٹرویو کے بہترین فن کو حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کیا ہے کنفلکٹ رپورٹنگ کیا ہے وار رپورٹنگ کیا ہے ڈیزاسٹر رپورٹنگ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ خبریں پیش کرنے کے انداز میں کیا تبدیلی آئی نجی اور سرکاری چینل کس طرح سے خبریں تیار کرتے ہیں اور عوام تک پہنچاتے ہیں اخبارات میں خبریں بنانے کا کیا طریقہ کار ہے ریڈیو ٹیلی ویژن اور اخبار کے رپورٹر میں کیا فرق ہے ان میں کن کن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اچھے رپورٹر کی خصوصیات بھی معلوم کریں گے اور سب ایڈیٹنگ کے بنیادی اصول بھی ڈسکس کریں گے سب ایڈیٹنگ کے اصول ڈسکس کرتے ہوئے ہم کاپی پیسٹنگ ایڈیٹنگ فن ادارت تدوین ان سب کا بھی جائزہ لیں گے فوٹو جرنلزم کیا ہے ہم فوٹو جرنلزم کی تعریف بھی کریں گے فوٹو جرنلزم کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالیں گے غرضے کے سب ایڈیٹنگ اور رپورٹنگ کے عنوان سے جو جو چیزیں ہم نے تھیوری میں پڑھنی ہیں، اس کی پریکٹیکل مشقوں کی کوشش بھی کریں گے گرافکس اور تصویری مواد کی مدد سے بھی ہم کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو اب ہم آج کے لیکچر سب ایڈیٹنگ اور رپورٹنگ کا آغاز کرتے ہیں Let's see what is journalism, what is news, and what is journalist. Toh hum abtada kertae hain, sahafat kya hai, khabar kisai kehtae hain. Yani what is journalism and journalist. Journalism Generalism is a discipline of gathering, writing, and reporting news. It also includes the process of editing, اینڈ پریزنٹنگ آن پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جرنلزم ایک ایسا شعبہ ہے جو خبریں حاصل کرنے ان کو پروسس کرنے اور پھر اس کے ڈسمینیشن کا کام کرتا ہے خبروں میں یہ سارے عمل شامل ہیں خبر کا حصول خبر کی تدوین اور پھر اس کی پیشکش یہ خواہ اخبار کے ذریعے ہو ریڈیو کے ذریعے ہو ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو یا ویب کے ذریعے ہو اسی کو جرنلزم کہتے ہیں جرنلزم میں ہم میٹیریل کا حصول کرتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میٹیریل ریٹن فار پبلیکیشن ان نیوز پیپر اور میگزین اور فار براڈ اس کے علاوہ جرنلزم کے بارے میں کہتے ہیں دی کولیکٹنگ رائٹنگ ایڈیٹنگ and presenting of news are news articles in newspapers and magazines and in radio and television broadcast That means, for television, television radio, to be presented by the news, to be presented by the news, to be presented by the news, and Journalism is a written material of current interest or wide popular appeal. اس کے علاوہ جرنلزم کی ایک تعریف اور بھی ہے کہ کلیکشن پریپریشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف نیوز اینڈ ریلیٹڈ کمینٹری اینڈ فیچر مٹیریلس تھرو میڈیا سچ ایز پیمفلیٹس نیوز لیٹر نیوز پیپر میگزینس ریڈیو فلم ٹیلیویژن اینڈ بکس اس تعریف میں ایک چیز کی اور اضافی نقطہ آیا ہے کہ اس میڈیا میں پیمفلٹس یا نیوز لیٹر جو عام طور پر ہم تقسیم کر دیتے ہیں وہ بھی جرنلزم کی ہی صنف ہے نیوز پیپر ریڈیو فلم اور ٹیلی ویژن اور کتابوں کے علاوہ اب جرنلزم سے ہی جرنلسٹ پیدا ہوتا ہے یا جرنلسٹ کی وجہ سے جرنلزم پیدا ہوا ہے یہ ایک بڑی دلچسپ بحث ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹ کسے کہتے ہیں جرنلسٹ از ون ہوز اکوپیشن از جرنلزم یا اے جرنلسٹ کلیکٹس اینڈ ڈسمیٹ انفارمیشن اباؤٹ کرنٹ ایونٹس پیپل اینڈ ایشوز اے پرسن ہائٹس فار نیوز پیپر آر میگزین آر پریپیئر نیوز ٹو بی ٹیلی کاسٹ آر براڈ آن ریڈیو اینڈ ٹیلیویژن جرنلزم اور جرنلسٹ کی تعریف کے بعد ایک اور نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ ہم اکثر عام زبان میں گفتگو سنتے ہیں کہ نیوز میڈیا کیا کر رہا ہے نیوز میڈیا نے یہ کہہ دیا نیوز میڈیا کیا ہے دا نیوز میڈیا ریفرز ٹو the سیکشن آف دا میس میڈیا دیٹ فوکسز آن پریزینٹنگ کرنٹ نیوز ٹو دا پبلک دیز انکلوڈس پرنٹ میڈیا براڈ کاسٹ میڈیا اینڈ انکریزنگلی انٹرنیٹ بیسڈ اب ہم اگلے میں یا اس لیکچر کے کچھ حصے میں ہم براڈ میڈیا پرنٹ میڈیا اور انٹرنیٹ کے حوالے سے پڑھیں گے تو ان اصطلاحات کی وضاحت آپ کو خود بخود ہو جائے گی جرنلزم اور صحافت کی یہی وہ اصطلاحات ہیں جو اس شعبے کی چابیاں یا کیز کہلاتی ہیں اسی وجہ سے جرنلزم کی ایک اور بڑی نمایاں تعریف ہے اور خبر اور جرنلزم کو اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جرنلزم اور نیوز از ڈسکرائبڈ ٹو بی دی فسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری آر سم ون سیز دیٹ اٹ از دی فرسٹ رف ڈرافٹ آف ہسٹری اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تاریخ کل لکھی جائے گی اس کا آغاز ابتدا یا ابتدائی الفاظ وہ ہوتے ہیں جو آج کی خبر ہے آج کی خبر جو اخبارات ریڈیو اور ٹیلی ویژن رپورٹ کرتے ہیں یا پیش کرتے ہیں کل آنے والی نسلوں کے لیے وہ اخبارات وہ ٹیلی ویژن نیوز اور ریڈیو کے بلیٹنس تاریخی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ٹائن نے ہسٹری آف دا ہسٹری لکھی اس نے بھی دنیا یا کائنات کی ہسٹری ہسٹوروگرافی میں کئی والیومز میں لکھی تو اس نے اس دور کے جو مخطوطات مسودات یا ریسرچ کی چیزیں پڑھی تھیں کاغذ کی چھال سے لے کر پتھر کی لکیروں سے لے کر لوگوں کے سفر ناموں سے لے کر ان سب کو جمع کیا اور اس دور کے جو شاہی فرمان تھے ان کو لیا اس کے بعد اس نے اس کتاب کو تحریر کیا اور آج وہ کتاب ہسٹری آف دی ہسٹری ہے آج ہم پاکستان کی تاریخ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہم نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے کے اخبارات پر تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد تحریک پاکستان کے مختلف مدارج کو دیکھتے ہیں اور پھر انہی اخبارات رسائل سیاسی بیانات کانفرنس کی خبریں گول میز کانفرنس ہو خطبۂ الہ آباد ہو انیس سو چالیس میں قرارداد دادے لاہور پاس ہوئی اس کا ڈاکومینٹ لیتے ہیں جو ان دنوں میں اخبارات میں چھپے اس سے نکال کر تاریخ لکھی جاتی ہے اسی طرح امریکہ کی تاریخ لکھی گئی یورپ کی تاریخ لکھی گئی ایشیا کی تاریخ لکھی گئی تو جو جرنلزم ہے یا نیوز ہے دیٹ از کالڈ دی فسٹ رف ڈرافٹ آف ہسٹری اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری یا رف ڈرافٹ لکھ رہے ہیں لوگ وہ کتنے اہم ہیں ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے الفاظ ان کی سوچ کے تانے بانوں میں لکھی ہوئی تحریریں اور ایکسکلوسیو رپورٹس آنے والے دور کی تاریخ ہوگی اس لیے یہ بڑا اہم اور متبرک پیشہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم نیوز رپورٹنگ یا سب ایڈیٹنگ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں نشین کرنا چاہیے کہ یہی لوگ جو لکھیں گے کل وہ اس ملک اس معاشرے اس کمیونٹی اور ان لوگوں کی تاریخ ہوگی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب ہم پڑھیں گے کہ نیوز کیا ہے یعنی خبر کسے کہتے ہیں نیوز کی مختلف ڈیفینیشنس ہیں اور اس پر کتابیں بھری پڑی ہیں انگلیش اور اردو دونوں زبانوں میں بڑا مواد موجود ہے لیکن عام فہم طور پر جب ہم خبر کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اینی انفارمیشن آن کرنٹ ایونٹس ریلیڈ بائی پرنٹ براڈ کاسٹ آر ورڈ آف ماؤتھ ٹو اے تھرڈ پارٹی آر ماس آڈینس نیوز کا جو کنٹینٹ ہے یا اس کی جو متن جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کامنلی نیوز کنٹین دی انفارمیشن اباؤٹ ہو وٹ وین ویئر وائے ہوم اینڈ ہاؤ آف این ایونٹ یعنی کسی بھی واقع یا کسی بھی شخصیت جو خبر بنانے میں معاون ہے اس کے لیے ہو وین وٹ ویئر وائے اینڈ ہاؤ کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ خبر یا یہ واقعہ یا وہ شخصیت کہاں کی رہنے والی ہے کون ہے کب اس نے کہا کیا اس نے کہا اور کیوں کہا جب تک یہ سب لوازمات اس خبر میں شامل نہ ہوں یا اس اطلاع میں شامل نہ ہوں ہم اس کو خبر نہیں کہہ سکتے خبر اور اطلاع میں بنیادی فرق یہی ہے کہ اطلاع میں یہ سب چیزیں بیک وقت موجود ہونا ضروری نہیں ہو وٹ وین ویئر اینڈ ہاؤ لیکن جب آپ ایک جرنلسٹ کے طور پر کوئی خبر بنانا چاہیں گے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کا جواب اپنی خبر میں تلاش کریں یہ جواب کیسے تلاش کیا جائے گا اگلے لیکچرز میں ہم اس کی مزید ڈیپتھ اور تفصیل میں جائیں گے اس وقت ہمیں صرف یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ کسی بھی اچھی خبر کے لیے ہٹ وین ویئر وائی اور ہاؤ کا ہونا ضروری ہے نو اسپیشل ٹیلنٹ از ریکوائرڈ ٹو ریکنائز نیوز وین دے اکر یعنی جو عمومی خبریں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کسی غیر معمولی یا ایکسٹرا آرڈینری ٹیلنٹ یا صلاحیت کا ہونا ضروری نہیں اگر آپ میں نوز فار نیوز ہے common sense ہے اور آپ چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں if your ears and eyes are open اگر آپ کی آخیں اور کان کھلے ہیں تو آپ روایتی خبریں آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں پولیٹیکل چینجز نیچرل اور مین میڈ ڈیزاسٹر اگر کہیں ہوا ہو اسپیشل اپ ہیولس ہوں ان یوژل ہوں نوٹیبل ٹرائلز ہوں دے آل اسپیکس دیم مثلا آپ اگر کسی سیاست دان کے پاس بیٹھے ہیں اور اگر وہ کوئی گفتگو کر رہا ہے تو آپ کو خبر نکالنے میں بہت محنت کی ضرورت نہیں اسی طرح اگر کہیں قدرتی طور پر یا انسانی کسی وجہ سے لینڈ اور روئین ہے, دریاؤں میں سلٹ آ گئی ہے یا کوئی مکان گر گیا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ کو خبر ڈھونڈنے کے لیے محنت زیادہ نہیں کرنی پڑتی آپ اگر آنکھیں اور کان کھلے رکھیں تو اس میں سے آپ خبر آسانی سے ڈرائیو کر سکتے ہیں ڈسٹنگوش جرنلسٹ ہیز این ابلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی دی نیوز وار ایلیمنٹس دیز اچھا صحافی نمایاں صحافی ڈسٹنگوشڈ جرنلسٹ وہی ہے جب وہ کسی واقعے کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے خبر نکال لیتا ہے ایک عام آدمی جب وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کرتا آہ یہ تو ایک حادثہ تھا اس میں تو کئی آدمی مر گئے ہوں گے اس مثال سے یقیناً کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی لیکن ایک خاص بات اور آپ نے نوٹس کرنی ہے کہ جب کوئی آپ ایسا واقعہ دیکھیں تو یہ ضرور خیال رکھیں کہ اس واقعے کی جو اہمیت ہے کیا وہ لوگوں کو بھی اتنی ہی اہم نظر آ رہی ہے یا سنائی دے گی جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آلویز آسک یور how ہاؤ ویلو ایبل از دس نیوز فار یعنی جن لوگوں تک جن ٹارگیٹ لوگوں تک آپ یہ خبر پہنچانا چاہتے ہیں کیا وہ اس خبر میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے اس کی اہمیت ہے جب اس چیز کا جواب آپ کو یس yes میں ملے تو گو ہیڈ فار فائلنگ دا اسٹوری فار بیپر بیپر کیا ہے یہ بھی ہم اگلے کسی لیکچر میں آپ کو بتائیں گے دوسری چیز ایک اور آپ کو نوٹ کرنی ہے خبر حاصل کرتے ہوئے کہ گیٹ کلوز ٹو دا گراس روٹ ٹو گیٹ اوریجنل اینڈ فسٹ جب آپ نے کوئی خبر حاصل کرنی ہو تو سنی سنائی باتوں پر خبر نہ بنائیں ممکن ہے وہ بعد میں اس کی تردید کرنی پڑ جائے اس لیے کوشش یہ کریں کہ گراس روٹ اس کی جڑ تک پہنچے یا اوریجنل سورس تک پہنچے کسی ڈاکومنٹ کی کیونکہ بعض اوقات امینڈمنٹس ہوتے ہوئے اصل مقصد اس خبر کا ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر اس کی تردید آتی ہے دو چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں نمبر ون ایکسپیکٹڈ نیوز نمبر ٹو ایکسپیکٹڈ اور نون سورسز نیوز ان ایکسپیکٹڈ نیوز میں جیسے آپ نے اب سبھی ہم جانتے ہیں کہ بریکنگ نیوز از انکسپیکٹڈ نیوز جنرلی سم ٹائم بریکنگ نیوز بھی کچھ لوگوں کو پتا ہوتی ہے لیکن بائی اینڈ لارج میجارٹی کے علم میں وہ نہیں ہوتا اس لیے وہ انکسپیکٹڈ یا اچانک آنے والی خبریں کہلاتی ہیں اور دوسری خبریں وہ ہیں جو نون سورسز سے آتی ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹڈ نیوز جتنی ہوتی ہیں اس کے لیے ایک رپورٹر کو ایک میڈیا مینیجر کو ایک چینل کو ایک نیوز پیپر مینجمنٹ اور ایڈیٹرز کو اخبار اور ریڈیو کے مینیجرز کو اور ایڈیٹرز کو اور ریپورٹرز کو ان چیزوں کو پلان کرنا چاہیے کیونکہ جو ایکسپیکٹڈ نیوز ہیں ان کو پلان کیا جا سکتا ان ایکسپیکٹڈ کو نہیں کیا جا سکتا مثلا اگر آپ کو پتا ہے کہ چودہ اگست کو کوئی تقریب ہونی ہے تو یہ آپ کو ایک سال پہلے بھی پتا ہے سال سال پہلے بھی پتہ ہے تو اس کی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں اور اس نیوز کے مختلف انگلز نکال سکتے ہیں لیکن ان ایکسپیکٹڈ نیوز اگر آپ کو ایک دم ایک اطلاع ہے کہ ایک ہوائی جہاز کا کریش ہو گیا ہے آپ کو پھر فورن ایکٹ کرنا ہے کہ کتنے بجے یہ جہاز اڑا کہاں جا رہا تھا کتنے مسافر تھے تو یہ ان ایکسپیکٹڈ نیوز ہے آپ کو باقی چیزیں چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگنا ہے یا اچانک طوفان آ جائے خدارا خاصتا زلزلہ آ جائے زلزلے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے زلزلے کا میگنیچیوٹ کیا تھا زلزلے کا ایپک سینٹر کہاں تھا زلزلہ کس فالٹ پلیٹ میں تھا یہ سب انفارمیشن ہمیں حاصل کرنی ہے تاکہ ہم ایک ایسی خبر بنا سکیں جو جامع ہو جس میں تمام ڈبلو اور ایچ موجود ہو وین ویئر وٹ وائے ہو ہاؤ یہ سب چیزوں کا جواب اگر اس میں موجود ہوگا تو آپ کی خبر سنی جائے گی اس میں لوگوں کی دلچسپی ہوگی تو خبر کے حوالے سے بہت سے اور پہلو ہیں اس کی ویلیو کے بارے میں اس کو کیسے حاصل کرنا چاہیے اس کی کیا قسمیں ہیں اور اس کے لیے کتنی جدو جہد کرنی پڑتی ہے اور کیا کیا باور بیلنے پڑتے ہیں یہ سب ہم اگلے لیکچرز میں بھی پڑھیں گے لیکن اس وقت آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیوز کے ساتھ ایک اور چیز کا لنک ہے دیٹ از کالڈ کرنٹ افیئرس کرنٹ افیئرس کو اردو میں ہم حالات حاضرہ کہتے ہیں کرنٹ افیئرس اگر آپ اخبارات پڑھتے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اخبار کا فرنٹ پیج اور بیک پیج پہ خبریں ہی, خبریں ہی خبریں ہوتی ہیں بعض اوقات سیکنڈ اور سیکنڈ لاسٹ پیج پر بھی خبریں بھری ہوتی ہیں لیکن جو ان کا ایڈیٹوریل پیج ہے وہ فالو اپ ان خبروں کا ہوتا ہے تو اخبارات کے ایڈیٹوریل پیج یا اس سے منسلک مضامین عام طور پر فالو اپ کہلاتے ہیں کرنٹ افیئرس اسی طرح ریڈیو ویژن میں بھی نیوز اور کرنٹ افیئر سائیڈ بائی سائڈ یا ساتھ ساتھ چلتے ہیں آج کی جو خبر ہے تھوڑی دیر بعد اس کی جب تفصیل آتی ہے تو وہ کرنٹ افیئرس کہلاتا ہے اور کرنٹ افیئرس کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جو اصطلاحات مروج ہیں یا کرنٹ افیئرس کی جو ڈیفینیشنز ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس کا کانسپٹ ہمیں کلیئر ہو کرنٹ افیئرس از این ایکسپلینیشن اینڈ انالس آف کرنٹ ایونٹس کنفلکٹس اینڈ پالیسی میٹر یعنی حالات حاضرہ وضاحت کرتا ہے یا تجزیہ کرتا ہے حالیہ واقعات کا تنازعات کا اور ان پالیسی میٹرز کا جن کا ذکر خبروں میں کیا جاتا ہے مثلا میڈیا پالیسی کا سامنے آنا تعلیمی پالیسی کا اعلان ہونا تعلیمی پالیسی کے ساتھ بجٹ کا آ جانا یا کسی اور شعبے میں پریس کانفرنس کا ہو جانا یہ سب وہ خبریں ہیں جن کے فالو اپس کی ضرورت رہتی ہے کرنٹ افیئرس از آلسو کالڈ فالو اپ آف ایونٹس آف کرنٹ ہیپنگس جو حالیہ واقعات ہیں ان کا فالو اپ کرنا حالات حاضرہ کہلاتا ہے اس کے علاوہ اس کی ڈیفینیشن اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ انفارمیشن اینڈ لون ناٹ بلڈ یور اوپینئن یو نیڈ ٹو نو مور اباؤٹ لیٹسٹ ہیپنگ جو تازہ ترین واقعات ہو رہے ہیں اس کی خبر تو آپ نے دے دی لیکن اس واقعات کے ساتھ جو چین ری ایکشن ہو رہا ہے آپ تصور کیجئے کہ اگر کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے کہیں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو ایک دم خبر آ جاتی ہے کہ جی یہ واقعہ ہوا لیکن اس واقعے کے ساتھ جو واقعات کی ایک چین بن جاتی ہے زخمیوں کو اسپطال کیسے پہنچایا جا رہا ہے وہاں امدادی کارروائیاں کیا ہو رہی ہیں کیا خودکش حملہ آور یا ٹیررسٹ گرفتار ہوا یا نہ ہوا یا ہوائی جہاز نے میزائل پھینکا تو کیا وہ جہاز گرا لیا گیا یا وہ بھی فلائی کر گیا میزائل سے مکان گرے یا لوگوں کو بھی جانی نقصان ہوا تو یہ سب چیزیں فالو اپس میں آتی ہیں اس لیے ایک خبر دینے کے بعد رپورٹر کو اس کا فالو اپ بھی دینا ہوتا ہے تو نیوز کے بعد فالو اپ پروگرامز، کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہو رہے ہوتے ہیں اخبارات اس کی فالو اپ سٹوریاں دے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح نیوز اور کرنٹ افیئرس کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اور جو رپورٹر ہوتا ہے جو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا جو خبر حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کو بیک وقت نیوز اور کرنٹ افیئرس دونوں کی سکرینز پر کام کرنا ہوتا ہے کرنٹ کا اور نیوز کا تعلق تو میں نے آپ کو بتایا لیکن ایک اور ٹرمینالوجی جو جدید میڈیا میں سامنے آئی ہے جس میں بھی جرنلسٹ کا رول نمایاں ہو جاتا ہے وہ ہے انفورٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کا لفظ تو آپ سب نے سنا ہے لیکن انفورٹینمنٹ ایسے جنرل ٹائپس آف میڈیا پروگرامز ہوتے ہیں جو کمبینیشن آف کرنٹ افیئرز اور فیچر نیوز ہوتے ہیں اس میں کرنٹ افیئر پروگرامنگ بھی ہے نیوز کا ٹچ بھی ہے اور فیچر بھی ہوتے ہیں وہ سلائٹلی انٹرٹیننگ ہوتا ہے سافٹ ہوتا ہے اور ہارڈ کم چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہارڈ چیزیں بھی اگر ہوں تو اس کو بڑے سافٹ انداز میں بڑے لائٹ انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور انفرٹینمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ should not be confused ود ڈاکومینٹریز ایجوکیشنل ٹیلیویژن آر ہارڈ نیوز پروگرام تو انفورٹینمنٹ کے پروگرامز جو ہوتے ہیں ان کو آپ ڈاکومینٹری یا دستاویزی فلموں کی صنف میں بھی نہیں ڈال سکتے آپ ایجوکیشنل ٹیلیویژن کی صنف میں بھی نہیں ڈال سکتے جیسے یہ ورچوئل یونیورسٹی کا لیکچر ہو رہا ہے اس کو آپ نہ ادھر نیوز کہہ سکتے ہیں نہ ایدر انفورٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں یہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہے تو انفورٹینمنٹ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ Then the educational television programs, documentaries ڈاکیومنٹریز news programming. ہمیں انفورٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ اور نیوز تینوں کی تفریق کو سمجھنا ہے بلا شبہ انفورٹینمنٹ نیوز اور current افیئرس بنیادی طور پر صحافی ہی ان کو آگے لے کر چلتے ہیں لیکن ان کی تخصیص اور تقسیم ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے تو اب تک ہم نے خبر کیا ہے خبر حاصل کرنے کی ابتدائی ترکیب کیا ہے اس پر غور کیا ہے کرنٹ افیئرس کسے کہتے ہیں انفورٹینمنٹ کیا ہے اور انٹرٹینمنٹ کیا ہے اس حوالے سے گفتگو کی ہے ایک اصطلاح ہے کالم اخبارات میں آپ نے اکثر کالم پڑھے ہوں گے اور اکثر کالم نگار آپ کو پسند ہوں گے کسی کالم نگار کی تحریر اتنی اٹریکٹو ہوتی ہے کہ آپ وہ اخبار خریدنے لگ جاتے ہیں تو کالم کیا ہے کالم از اے ورٹیکل ڈویژن آف اے نیوز پیپر پیج ریگولر سیکشن آف اے نیوز پیپر آر میگزین آن اے پرٹیکولر سبجیکٹ آر بائی اے پرٹیکولر پرسن از کولڈ کالم کالم میں کسی بھی اخبار کا لکھنے والا اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے ایک مخصوص سبجیکٹ پہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پرٹیکولر سبجیکٹ اور بائی اے پرٹیکولر پرسن اس کے علاوہ کالم کی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ اپ رائٹ پلر سپورٹنگ ان آرچ آف اپر سٹرکچر آپ نے اگر گھر دیکھے ہیں بنتے ہوئے یا آپ کے گھروں میں بھی بعض اوقات دیوار یا اپر سٹرکچر چھت جو اپر سٹرکچر ہے اس کو سپورٹ دیتا ہے کالم اور وہ جو ایک پلر سا کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی کالم کہا جاتا ہے اسی طرح لائن اف پیپل اور ڈیپ فارمیشن آف ٹروپس بھی کالم کہلاتے ہیں کالم لکھنا بھی ایک فن ہے اس پر بھی تفصیلی گفتگو آپ سے ہوگی لیکن صحافت کی ایک اور اصطلاح آرٹیکل ہے جس کو مضمون کہتے ہیں آپ نے اخبارات میں اکثر مضامین پڑھے ہوں گے ایڈیٹوریل پیج پر جہاں اداریہ لکھا ہوتا ہے اس کے سائیڈ پہ نیچے یا اخبار کے دوسرے صفحات پر مختلف آرٹیکلز ہوتے ہیں تو آرٹیکل کی ڈیفینیشن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آرٹیکل از اے پیس آف رائٹنگ ان اے نیوز پیپر آر اے میگزین بائی اے پرسن ٹو گیو ہز پوائنٹ آف ویو آن اے سبجیکٹ انہیں سیپریٹ پیراگراف مضمون مختلف پیراگرافس میں لکھا جاتا ہے اور اس مضمون میں لکھنے والا یا رائٹر ایک خاص موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار تفصیل سے کرتا ہے اور جب وہ اس مضمون میں تفصیل سے اظہار کرتا ہے تو اس میں مختلف نقات ڈسکس کیے جاتے ہیں اور ہر نقطے کو ایک پیراگراف میں ڈال دیا جاتا ہے اور ایک پیراگراف کا رابطہ دوسرے پیراگراف سے ہوتا ہے اور انڈ میں اس مضمون کا کنکلوژن آ جاتا ہے مضمون نگار کو عمومی طور پر بڑی تحقیق کرنا ہوتی ہے اور اس تحقیق میں ان حقائق کو سامنے لانا ہوتا ہے جو سبسٹینشیئٹ کرے یا تصدیق کرے اس ٹاپک کی جس ٹاپک کو وہ اپنے مضمون میں ڈسکس کر رہا ہے مضمون لکھنا بھی ایک مہارت ہے لیکن اس سے بڑی مہارت کی صنف جو صحافت میں شمار کی جاتی ہے جسے بہت کوہنا مشق رپورٹرز یا ایڈیٹرز یا صحافی لکھتے ہیں وہ اداریہ کہلاتا ہے اداریہ کو انگریزی میں ایڈیٹوریل کہا جاتا ہے اور ایڈیٹوریل یا اداریہ کسی بھی اخبار کا مغز شمار کیا جاتا ہے یا اس اخبار کا ریل برین یا پالیسی میٹر کو ایکسپریس کرتا ہے اور اسی بنیاد پر جس صفحے پر اداریہ لکھا جاتا ہے یا ایڈیٹوریل لکھا جاتا ہے اسے انگریزی میں ایڈیٹوریل پیج اور اردو میں ادارتی صفحہ کہتے ہیں اور اس اداریے میں اخبار اس دن کے موضوع پر اپنی سٹینڈنگ پالیسی کی وضاحت کرتا ہے اگر آپ پاکستان کے اردو اور انگریزی اخبارات اٹھا کر پڑھیں ڈیویلپڈ کنٹریز کے امیرکا یورپ یا چائنا اور رشیا کے اخبارات اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو ان ممالک یا بالخصوص ان اخبارات کی اس پالیسی کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ وہاں کا میڈیا وہاں کی حکومت اس معاملے پر کیا سوچ رہی ہے اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ا نیوز پیپر ویو آن اے ٹاپیکل ایشو از کالڈ ایڈیٹوریل اینڈ نارملی ایڈیٹوریل ڈیپکٹس دی پالیسی آف نیوز پیپر آن دا پرٹیکولر ایشو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے اس ترمیم پر مختلف آرا آپ پائیں گے ایک حکومت کا نقطۂ نظر ہوگا ایک نقطۂ نظر اپوزیشن کا ہوگا ایک دانشوروں کا ہوگا ایک میڈیا کا ہوگا اور ایک اسٹریٹ کے پاسر بائی یا عام آدمی کا ہوگا تو ان سب نکات کو وہ اخبار جب آئین کی کسی ترمیم کے حوالے سے ایڈیٹوریل لکھے گا تو وہ سب کے نکات کو اس میں ڈالے گا اور ایڈیٹوریل کے اینڈ میں وہ اپنی رائے دے رہا ہوگا کہ کیا ہونا چاہیے اسی طرح اگر کسی ملک میں غذائی بحران ہے کہیں جنگ چھڑ گئی ہے یا خارجہ پالیسی کے کسی ایشو پر کوئی بیان بازی بہت زیادہ ہو رہی ہے یا کسی ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کر دیا ہے تو پھر ایڈیٹوریل میں اس سارے پہلو کا احاطہ کیا جاتا ہے اور اگر ایک صحافی ایڈیٹوریل جب لکھنے لگے تو اس کو ضروری ہے کہ اس کے پاس وہ تمام معلومات ہوں جو اس موضوع سے متعلق ہیں اور مختلف اخبارات کا نقطۂ نظر مقامی اور بین الاقوامی نقطۂ نظر اس کے سامنے ہو تب وہ اس کی انالیسس کرتا ہوا ان حقائق کو بیان کرتا ہوا ایک بہترین کمیونیکیٹو اور افیکٹو ایڈیٹوریل لکھ سکتا ہے بعض اوقات یہ ایڈیٹوریل حکومت وقت کی رہنمائی بھی کرتے ہیں عوام کی اوپینین فارمیشن میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور یہی ایڈیٹوریل بعض اوقات تاریخ کا وہ اہم حصہ بن جاتے ہیں اور اخبارات ان کی مثال دیتے ہوئے اپنی اگلی خبروں میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آج سے اتنے دن پہلے اس موضوع پر اس بات کا اظہار کیا تھا ہماری بات اگر نہ مانی جاتی تو اس وقت ملک اس بحران کا شکار ہوتا یا ہم نے کشمیر کے حوالے سے ان نکات کا ذکر پہلے اپنے ایڈیٹوریل میں کیا ہماری خبروں میں ہوتا تھا تو اخبار کی ساری وضاحت اس ایڈیٹوریل میں موجود ہے ایڈیٹوریل اخبار کی پالیسی کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے اب ہم نے ایڈیٹوریل کالم آرٹیکل کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کی ہیں اب ہم ایک اور پہلو کی جانب بڑھتے ہیں جو کسی بھی رپورٹر یا سب ایڈیٹر کے علم میں ہونا ضروری ہے تاکہ اس پوری اورینٹیشن جس جرنلسٹ کی جو اس پریکٹیکل فیلڈ میں آ رہا ہو تو اسے مہارت سے کام کرنے میں آسانی ہوگی میڈیا کے پاس کیا ٹولز ہیں مین ٹولز جو میڈیا کے پاس ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا میسج پہنچاتا ہے یا ایک رپورٹر جن ٹولس کو استعمال کر کے یا ایک آرگنائزیشن یا نیوز پیپر ان ٹولز کو استعمال کر کے ٹارگٹ آڈینس تک اپنی پیغام رسانی کرتی ہے وہ ہے نمبر ایک پرنٹ میڈیا اخبارات جن کو کہتے ہیں نیکسٹ ہے ٹیلی ویژن پھر ریڈیو فیکس ٹیلی فون جس میں سیل فون بھی شامل ہیں اور انٹرنیٹ یہ کچھ ایسے ٹولز ہیں ان پر جس کو کمانڈ ہو یا ان کی ملکیت اس کے پاس ہو یا ان کو استعمال کرنے کا فن جانتا ہو چاہے نیوز روم میں بیٹھا ہو فیلڈ میں ہو ٹیکنیشن ہو میڈیا مینیجر ہو اگر وہ ان ٹولس کو پراپر استعمال کر سکتا ہے یا فقط اس ٹول کو جو وہ میسج ڈسمنیشن کے لیے استعمال کر رہا ہے اگر اس پر اس کو مہارت ہے تو وہ اپنے میسج اپنی خبر اپنے ایڈیٹوریل اپنے آرٹیکل اپنے کالمس میں ایک ایسا رنگ بھر سکتا ہے کہ اس کی مارکیٹبلٹی بھی بڑھتی ہے اس کا اثر یا ایفیکٹ بھی بڑھتا ہے اور اس کی پاپولیرٹی بھی بڑھتی ہے تو میڈیا کے ان ٹولز میں ابھی ہم نے انٹرنیٹ کا ذکر کیا تو اس کی تھوڑی سی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ انٹرنیٹ آج کمیونیکیشن کا ون آف دا میجر ٹول بن چکا ہے انٹرنیٹ اگرچہ اس کی ایجاد جس پرپس کے لیے ہوئی تھی وہ ملٹری پرپس تھا امیرکنس نے اپنی عسکری قوت کو سپورٹ دینے کے لیے ایک ریسرچ فاؤنڈیشن قائم کی اور اس فاؤنڈیشن نے انٹرنیٹ کو ایجاد کیا لیکن اس کی ایکسپٹیبلٹی پاپولیرٹی اس کی ریچ اور اس کی فاسٹ کمیونیکیشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے طے کیا کہ اس کو کمرشل بنیادوں پر آگے لایا جائے تاکہ ورلڈ میڈیا بھی اس سے فائدہ اٹھائے حکومتیں بھی اٹھائیں کامن سٹیزن بھی اٹھائے تو انہوں نے انٹرنیٹ کو مارکیٹ کیا اور اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ کمانے والی جو انڈسٹریز صنعتیں یا شعبے ہیں ان میں انٹرنیٹ شامل ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے میرے ساتھیوں اس وقت دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے اور اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو اس کو گلوبل ویلج کی وہ معاج حاصل کرنے میں دشواری پیش آ سکتی تھی انٹرنیٹ کی وجہ سے خبریں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ انسٹینٹلی پہنچ رہی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے کمیونیکیشن بڑھ رہی ہے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک کانٹیننٹ کے لوگ دوسرے کانٹیننٹ کے کلچر بہیویئر وہاں کی سوسائٹی وہاں کی اکانومی وہاں کے لوگوں کی سوچ وہاں کا ڈرامہ وہاں کے جو زندگی کے مقاصد ہیں ان سے بہت جلد آگاہ ہو رہی ہے بلکہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کلچرل انفلوئنس بھی بڑھ رہا ہے جس سے ہر گھر میں دنیا ایک مٹھی میں انٹرنیٹ یا کمپیوٹر کے ماؤس میں بند ہو کر رہ گئی ہے اور انٹرنیٹ کی اسی یوٹیلیٹی کی وجہ سے ہم اس کو مختلف جگہوں پر استعمال کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کو اسی لیے ون اف دا گریٹ انوینشن آف ٹوینٹیتھ سینچری کہا جاتا ہے انٹرنیٹ ان فیکٹ اٹس ان آن لائن ایڈکشن انٹرنیٹ کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں یا جو اس میں انوالو ہو جاتے ہیں وہ ایک طرح کا ایک ایسا نشہ ہے جب وہ اس میں روز بیٹھ کر اپنا ای میل نہ دیکھیں براوز نہ کریں ویب پیج سے انفارمیشن گیدر نہ کریں چیٹ نہ کریں تو ان کو لگتا ہے ان کی زندگی آج خالی خالی ہے اس لیے اس کو انٹرنیٹ ایڈکشن بھی کہا جاتا ہے اور اٹس اے ریمارکیبل کمیونیکیشن اسی لمحے آپ نے ایک میسج بھیجا چند سیکنڈ یا ایک منٹ کے اندر آپ کو اس کا جواب آ جاتا ہے بزنس مین بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں اسٹاک ایکسچینجز استعمال کر رہی ہیں ٹیلیویژن سینٹرز استعمال کر رہے ہیں اخبارات استعمال کر رہے ہیں اور اب تو یہاں تک کمیونیکیشن ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ اردو اخبارات پاکستان میں یا انڈیا میں جو لوکل لینگویج اخبارات ہیں ان سب کی تیاری نیٹ پر کر لی جاتی ہے اور پیکج بنا کر کینیڈا امریکہ فار ایسٹ ارب کنٹریز میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں وہ کمپیوٹر پرنٹنگ نکلتی ہے اور چند لمحے میں اس بیک وقت وہ اخبار اس خطے میں بھی اور اس خطے میں بھی تقسیم ہو جاتا ہے تو اس سے ریمارکیبل کمیونیکیشن پھر انٹرنیٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی شیڈول براڈ کاسٹ نہیں ہے آپ رات کو دن میں شام کو صبح کو آپ انٹرنیٹ کھولیں یو آر آپ کو کہیں گھومنا پھرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں انٹرنیٹ سے ہی آپ گاڑی کی سیٹ بک کرا لیں انٹرنیٹ سے ہی آپ ایئر جرنی کے لیے اپنا ٹکٹ لے لیں انٹرنیٹ سے ہی آپ ٹوریزم کی تفصیلات لے لیں انٹرنیٹ سے ہی آپ ہوٹل بکنگ کرا لیں اسی طرح یہ نیا شیپ دے رہا ہے ورلڈ کلچر کو اٹس آل بیک انٹرنیٹ اور نیٹ کلچر جو ہے اس کی اپنی ایک زبان بن گئی ہے پہلے آپ دیکھیں تو زبان سکھانے کے لیے الفابیٹس پڑھائے جاتے تھے اس کا قواعد ہوتے تھے گرامر ہوتی تھی وربس ہوتے تھے اسپیشل وکبلری ہوتی تھی انٹرنیٹ پہ جو لوگ چیٹ کرتے ہیں یا کمیونکیٹ کرتے ہیں وہ وائی او یو آر یور کی بجائے صرف یو لکھ دیتے ہیں ٹی ڈبل ایل ٹیل کی بجائے ٹی ایل ڈال دیتے ہیں اس طرح دیر آر مینی نیو ورڈس آف کمیکیشن بریوٹی انٹرنیٹ کی وجہ سے آئی اور ایک نیا ولڈ کو اس نے کلچر دیا ہے جو لینگویج کلچر بھی آل ٹوگیدر ہے اور اسی طرح اٹ پروائڈ freedom to ایس آپ کی رسائی جو ہے ایکس جو ہے وہ اس نے وہاں تک پہنچا دی ہے کہ جہاں تک آپ تصور نہیں کر سکتے تھے آپ اگر نیاگرا فال کے بارے میں کوئی انفارمیشن یا ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اٹ ٹیکس اے منٹ آپ ورلڈ کی بیسٹ ڈکشنری ڈھونڈنا چاہتے ہیں انسائکلوپیڈیا پڑھنا چاہتے ہیں آپ کسی کنٹری کا پروفائل پڑھنا چاہتے ہیں آپ کسی واقعے کا بیک گراؤنڈ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو نیٹ از ڈیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ اور رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ میں آپ کو کسی فیکٹ کو ویریفائی کرنا ہے اور آپ رپورٹر پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے وائر ایجنسی پر نہیں کر رہے تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سورس تک پہنچ بھی سکتے ہیں انٹرنیٹ کی اس وضاحت میں ایک چیز خاص اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ترقی ہے یا اس تک جو عوام کی رسائی ہے وہ ہوئی ہے الیکٹرانک میڈیا کی ترقی کی وجہ سے الیکٹرانک میڈیا کیا ہے اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے الیکٹرانک میڈیا از اے میڈیم یوٹیلائز الیکٹرانکس آر الیٹرو مکینکل اینرجی ٹو ڈسمیٹ دی کنٹینٹس ٹڈیئنس ویورس اینڈ لسنرس الیکٹرانک میڈیا ایک ایسی برقی رو یا الیکٹرو مکینکل اینرجی یا توانائی کو استعمال کرتا ہے اور اسی توانائی کی بنیاد پر ہم اپنا کانٹینٹ میسج پیغام خبر یا کوئی اطلاع عوام تک ناظرین تک ریڈرز تک یا سامعین تک ریڈیو کے ذریعے بھیجتے ہیں تو یہ سب کچھ الیکٹرانک میڈیا کی ڈویلپمنٹ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے الیکٹرانک میڈیا کی ڈویلپمنٹ کی تاریخ یا ہسٹری جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ایکسپریمنٹل ٹیکنالوجی اور ریسرچ کا ایک بڑا پیریڈ ہے جس نے الیکٹرانک میڈیا کو آج یہاں تک پہنچایا ہے آپ دیکھیے ٹیلی گراف کی ایجاد پھر ٹیلی فون کی ایجاد پھر ریڈیو کی ایجاد یعنی آواز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنا اس کے بعد پھر تصویر کے پہنچنے کا عمل آیا اور ویڈیو ٹرانسمیشن شروع ہوئی تو فیکٹ الیکٹرانک میڈیا آج جس معراج پر ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ہی ڈسکوریز اور انونشنز کی ایک تاریخ ہے جو ہائیلی ٹیکنیکل ہے اور سائنس کے مضامین میں اس کی تفصیل پڑھائی جاتی ہے ہم سائنس کے طالب علم تو نہیں ہیں لیکن صحافت اور جرنلزم یا میس میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں ایک چیز کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے ہمارے بارے میں ایک کہاوت ہے کہ وی جیک آف آل ٹریڈس یا جرنلسٹ از جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافت کے شعبے میں آنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر شعبہ زندگی کے بارے میں ابتدائی اور ضروری معلومات رکھتے ہوں خواہ وہ سائنس ہو سوشالوجی ہو ٹیکنالوجی ہو اکنامکس ہو یا کوئی اور شعبہ زندگی بزنس ہو کاروبار ہو سٹاک ایکسچینج ہو موسم کی صورت حال ہو سپورٹس ہو تو اس کے بارے میں ابتدائی اور ضروری معلومات ہر صحافی کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اسے جب جس فیلڈ میں رپورٹنگ کرنی ہو تو اس کے کانسیپٹ اور پرسیپشنس کلیئر ہوں اسی بنا پر ہر صحافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ بھی پڑھے اس کے لیے بکس آپ کی لائبریریز میں موجود ہیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں آپ کے سلیبس میں موجود ہیں اس تاریخ کو ضرور پڑھے تاکہ جس محفل میں وہ گفتگو کر رہا ہو اور اگر کبھی کوئی سائنٹفک اس کو کرنا پڑ جائے الیکٹرانک میڈیا کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو ہی شوڈ بی اویئر آف دیٹ وہاں چیزیں اس کے سر سے نہ گزر رہی ہوں تو الیکٹرانک میڈیا کی ڈسکوری یا انونشن کی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک ایکسپیریمنٹل ٹیکنالوجی اور ریسرچ کا دور ہے اور دوسرا گولڈن پیریڈ ہے ایکسپریمنٹل اور ریسرچ کے دور میں ہم سے پہلی نسلوں کا وقت گزرا ہے جبکہ گولڈن پیریڈ میں وی آر لکی وی آر لونگ ان دی گولڈن پیریڈ آف الیکٹرانک میڈیا جس میں ہر طرح کی ایجاد تقریباً اپنی پرفیکشن کی طرف بڑھ رہی ہے آپ دیکھیے ہوائی جہاز چند گھنٹوں میں کانٹیننٹس کراس کر جاتا ہے وہ الیکٹرانک ترقی کا ایک عمل ہے کمپیوٹرائزڈ چیزیں موجود ہیں اس کو ایئر روٹس بھی الیکٹرانک میسیجز کے ذریعے ملتے ہیں سائنس کی اسی ترقی کی بنا پر آج دنیا مٹھی میں بند ہے اور یہی وجہ ہے کہ جرنلزم اور جرنلزم سے متعلق جرنلسٹ اور صحافی رپورٹر اور سب ایڈیٹر کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے سیٹلائٹ کے دور کی وجہ سے ہر سگنل ان فرکشن آف سیکنڈز دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جاتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے ابتدائی تعارف پڑھا نیوز رپورٹنگ کے حوالے سے اور نیوز رپورٹنگ کرنے والے کون لوگ ہیں اس میں جرنلسٹ ہیں جرنلزم کیا ہے نیوز میڈیا کیا ہے کرنٹ افیئرس کیا ہے انفرٹینمنٹ اور کرنٹ افیئر میں کیا فرق ہے خبر حاصل کیسے کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم نے نیوز میڈیا کی مختلف ٹولس کو پڑھا ہم نے اخباری سنت کے حوالے سے کالم رائٹنگ ایڈیٹوریل رائٹنگ اور مضامین یا آرٹیکل رائٹنگ کو بھی پڑھا انٹرنیٹ کی تاریخ کا بھی اجمالی جائزہ لیا الیكٹرانک میڈیا کی اقسام اور اس کی اہمیت اور تاریخ کا بھی جائزہ لیا یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ایک صحافی کا پرسپشن اور کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے اور وہ ایک اچھی خبر بنانے اچھی رپورٹنگ کرنے اور سب ایڈیٹنگ کا اہل بنتا ہے تو آئندہ کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم نیوز رپورٹنگ کے حوالے سے خبر کی اہمیت اس کی اقسام اور اس کے بنانے کے طریقہ کار اور اس کی تاریخ کا اجمالی جائزہ بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس ہسٹری کے علاوہ ہارڈ نیوز سافٹ نیوز کے متعلق بھی پڑھیں گے نیوز کا کرائیٹیریا اس کی ویلیوز بھی پڑھیں گے اوریجن آف نیوز بھی جائیں گے اور نیوز سائیکل ایکوزیشن پروسیسنگ اور اس کی ڈسمنیشن پر بھی غور کریں گے اور اگر مزید وقت ہوگا تو اس کے مختلف پہلوؤں پر جائیں گے تاکہ ہم ایک اچھے نیوز رپورٹر اور ایڈیٹر بن سکیں تو اس کے ساتھ میں اپنے ساتھیوں سے اجازت لیتا ہوں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ